تم چل اے ایمان بالو جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تم سمجھتے ہو تو ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض اہل مدینہ بقیہ الزبیر میں جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جمعہ کی نماز کا خاص اہتمام کریں اور اذان ہونے کے بعد اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ خطبہ اور نماز کے فضائل و برکات سے مستفید ہو سکیں اور مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ کاروبار دنیا چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جانے ہی میں تمہارے لیے بہتری ہے کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ